أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما يؤمن الله ورسوله فأولئك هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين نورين وصديقين وشعادا اي وحسن اولا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 دوست روک شوق نال بلندہ وا سلادو سلام گیا سید یا رسو بلہ والا سوہاب سید اسلام دو سلام گیا یا مکین کلو بل معذر سنی حنفی مسلمان پراؤ السلام علیکم و سنا درو دتم لمبے آلے ہی تحیت بعد دعا ہے آج رانا خالق کائنات دی بارگاہ ہے بے بےکش پنا اندر مولا تلا اپنے پاک محبوب اللہ تعالی لہ و سلم د س کے اپنی رحمت دی پنا تا فرماوے نفس شیطان دے فتنیا تو مافو فرما دل دماغ زبان نگاہ نو غلطی خطا مافو فرما رن گرامی جناب دے اس گاؤں دے اندر پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے میرے عزیز جناب سوفی محمد رمضان صاحب چشتی اور خطیب جامع مرشد ہاضا دیگر احباب نے فقیر نعوت دیتی وعدے کے مطابق اللہ تبارک تعالی نے حاضری دی توفیق کتاب فرمائی مختصر وقت دے اندر جنابے والا میں اگرچہ و خطاب کے قابل نہیں جس موضوع عنوان کران نشین کر لو چنگے دا سنگ دون جہانہ چڑھاند ہے بندے تے رنگ اشتہار دے دیات حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور میں جڑا مسئلہ بیان کریں گا اس دے اندر حیات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی ذکر ہوتا اللہ تالا شرے صدر فرماوے گرامی ماشاءاللہ اللہ تھی دور دراز تو تشریف لئے ہو دعا کر میرے حق اندر اللہ تالا مینو بخش دے مجھ جیسے سیاکار بدکار نو معافی تا فرماوے دوستو تین جہان نے ایک جس کے اندر زندگی گزارنے دعا جتھے مر کے جانا تریا جدو اٹھنا تین جہان تین جہان مومن یعنی حیث پامے، پامے تن دے واسطے برحق نے یا نہیں ہے کہ برحق نے پاوے کافر پامن مومن انہوں تین جہانوں تو گزرنا پڑنا مگر مومن ایمان مان رکھد کافر نہیں مان رکھ کوئی کونتا جہا یہ ویختے ہو پہ تو جہان ہو گئے تین گھر ہو گئے تر روہ نے دو قسم دئی نے ایسیا ایتھوں مر کے جنیچ جن, فس ج انہل نہیں ملتی کسی پاس جان دی اپنے آزاد روجے روسری روح ہوں نے جنہ اللہ سونے نے نام کیتا ہوں اتے وہ اپنے رب نو راضی کر کے گئے تھے اپنی مرضی اپنی خواہش دی زندگی نہیں گزاری بلکہ اونج گزاری جی اللہ رسول دی مرضی یہو جہاں روح جدو نے انہوں فسا نہیں اند نہیں رکھتا انی چھٹی دے وہ جب مرضی جان اندر واسطے کوئی قید ہوں نہیں یہ میں تو سامنے قرآن حدیث دے پوری شرح آ جا وہ جہر کھ کے سات کٹ کے پیا پیش کرنا قرآن کا بھی حدیث کا بھی جہر کھ کے تیش پیا کرنا کہ نیک رواں والی روح جدیا ہے ج قید چ رکھے اللہ تعالا ان آزادی دے چکا جی اتے آزاد رہے اللہ تعالی اوتے قید رکھ دو قسم دیاں روح نے جہان نے عذاب آزاد والیا فس گئیاں آپ جوگیاں انعام والیا مولا دی رزاب وال روہ تین جہانے رہان دنیا بھی نار قبر بھی ہوں ہشر بھی ایک دوے چنگیا روحاں جڑی اور اس نو اللہ تعالی نے کھول کے چٹے ننگے صاف لفظ بیان فرمایا کوئی نہ جان کے بلی وانگو بند چاکرے رہے وانگو واگو اور گل ہے تو جے تھوڑی جی اکھان کھول لو تے اللہ دا قرآن صاف بیان چان پا فرما حدیث بھی صاف نے اللہ واد کرد فرماؤں اللہ والصالحین سونا اولا گر بھی کالہ فرما او بندے مئیوں اللہ و رسولا جنا آکھیا منیا اللہ تسول کا جنا تابے داری کی اللہ تے رسول جہاں اللہ نے انعام فرمایا ہے وہ نے جہاں اللہ نے انعام فرمایا ہے من بین و سدی سوال <وَسْوَالِحِين> ہی اللہ دے بندے غور فرما وحد لا شریک مولا نے اپنی لار ہے سچی کلام دے اندر فرمایا ہے اللہ تے اللہ دے رسول دی مرضی تے چلن والے جڑے ہون گے وہ کن ہو سونے نے چار جماعتوں کا ذکر کیا ہے جمان نہیں ایمان دسیا جی کیا نبی جی نا کوئی انہ سی کینا کوئی ہے شہدوں کے نال کا وسوال وہ لوگ جہے اللہ تے اللہ کے رسول دے اللہ تلا مخلوق کا حق ادا کرتے ہیں اندر ہے انہوں نے نیک آخیا جا خالی نماز پڑھنے والے نہیں آخر جا جا بگل چیز لوگ پٹھے وڈا رہے کو جناب جی نماز بھی پانچ ٹائم کی پڑھ لیا کرے نہیں وہ نہیں اللہ دے نزدیک سالے نیک آخیا جا جا رب دق بھی پورے کردا ہے رب کی مخلوق کے حق بھی پورے کردا دوسرے لفظ سالے بندہ آخیا جا حضرت بابا فرید جیسے نو سالے سالیا خیا پیر سلا حضرت گولڑوی رحمت اللہ لین سالیا میاں شیرے ربانی رحمت اللہ لین سال آد آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ لے سرکار نو جہاں نے رب دے حق وی پورے کیتے کتے دی مخلوق دے حق وی پورے کیتے ہیں اللہ فرما ہے جہی وی بندے رب تے رب دے رسول دے رسول تبے داری نے صحیح مانے انہ دی جناب اعداد فرما برداری کرتے ہیں یہاں میں چواں سنگانے بےلیاں رلا دینا وا یہ کہڑے سگھی نے یہاں کے نبی بھی یہاں دنگی نے ہاں جی قربان جاوا تے جناب سدھی کین دے ساتھی نے ساتھی نے سال دے ساتھی نے, نے وہ سونا الافی کزہ نہیں آیا ذرا گونج پی جائے سبحان اللہ اللہ سونا فرما ہے کنے سونے سنگھی نے کنے پیارے سنگھی نے جنہ کا رب نے ذکر کیتا ہے کیڑے کیڑے نبی جی وہ oh, بے لیا جن مرضی دنیا دے سنگھی بیلی بنا لے یاد رکھنا جڑے تیرے موڈے موڈا رلا کے میدان دے نے جڑے چلو جرے تھاڑیا تک کام ہوں دے نے جڑے تیرے کچہری جہے تیرے نار سوٹا ڈانگا لے کے جناب اپنی جان وارن واسطے تیار ہوندے ہیں مگر قسم وادہ وادلہ شریک دی کر کے آنا اے بیلی بے وفانے وفادار نہیں کیوں اس واسطے جدوں بندہ مر کے قبر دے اندر دن جا उस वे हुई बेली सारे छड़ के जनाब कली कोठलीर पिछा आ जाते नी हालांकि औखा बेला शुरू हो जाए औखा वगत होना आया सारे छड़ के आ गए जे तू चाल यारी लाई होगी वो हूं तेरे कोल आ गए हो فرما حضرت ساجا اسمان ہارو نی راہ تعالی خاجا غریب نواز اجمیری سرکار دے مرشد دے کامل نے خاجا اجمیری دے مرشد دے کامل نے آپ دا ایک مرید وفاد پا گیا خاجا اجمیری فرما دے نے اسا اپنے پیر پائی دفنا کے فارغ ہوئے جدوشا ہٹ کے قبرستان تو دور گئے تھوڑا جا فرمایا تے ویکھیا ادرو حساب لین واسطے فرشتے آ گئے نے ادرو ساڈا پیر ہارونی قبر دے د گیا اے سوال اللہ فرما نے گل غل سی سیڈا مرید خاص سی آخنا جیمانا چند سلسلہ جاری کرنا جس تو پتہ لگ جاوے کہ باقی جڑے اللہ سونے دے مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے اللہ سونا انہوں نو اس جہان دے اندر قید نہیں رکھتا میرے اقل کا فیصلہ ہے اتے قید لے یا اگلے جہان کی قید لے اتے شرح محمدی کی قید چ تجا قبر کی قید وا ماشر قید چٹ جا اللہ مکبال کلندر لاہوری فرما ہے اقبال فرمند نے تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا تیرے آزاد بند کی ننیا یہ دنیا وہ دنیا تیرے آزاد بندوں کی یہ دنیا وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی جمالیا بندیا غور فرما مشکات شریف دی حدیث پاگ میرے باغ محبوب صلی اللہ تعالی وسلم حضرت معاذ حضور دے صاحبی نے آپ نامدار کے عرب و سما دو جہانا والی سردار اپنے غلام نو ملک کے یمن والا فرما رہے نے مشکات شریف دا کتاب الرقاق اٹھا کے ویخ ہاں حضور روانہ فرما رہے نے مگر بچ ایک گلتے غور کرنا جڑی کرن لگا محبوبے دو جہاں سرکار دے اخلا کریم ویخ. حضور دی آج دی توازو تو हम कमली वाले महबूब सरकार गुलाम न घोड़े तिछाया आपाम फड़ीए है? गल कर लगा गुस्सा न करना वी आई पी दौर हर गी त लिखे हों वी आई पी मैं आख्या वी आई पी नहीं वी आई पी وی آئی بی کی مطلب ہے میں وی آئی بی کا مطلب ہوں انتہائی بڑا بے غیرت وی آئی پی کا مانا ہے بڑی انتہائی بڑی وی شخصیت ایمان دل دس کملی والے شخصیت کوئی ہے ذرا بولتے صحیح نہ اللہ جی مہربان ماسک خورا نہیں پہن لگا جی ہویا بھی صحیح ختم ہو جانا ہے حضور دے دام کی برکت ایمانس کملی والے دے دی شخصیت ہے زمانے نہیں تے تے جے نہیں سونا تے غلام دے گھوڑے دی واگ پھڑ کے پیا جانتا ہے تے وڈیا شخصیت مڑ کتوں آ گئی معلوم ہوا یہ شیتانی شخصیت نے رحمانی شخصیت وڈی او ہوئے گی جہی کملی والے واگو آج بھی کے ساری کرے گی یاد رکھنا میرے ہزور فرما میں جڑا رب واسطے نیاز مندی کردا ہے مولا کریم بلندی عطا فرما जरा सूर वेब हमेशा पुठाई मार याद रखना कोई वी आई पी बना चाहे ना बनना पावे रुपये भी देहते मारना खोबेली सू वी आई पी नहीं चाहिए अस हमेशा अपने रब अगे झुकन वाले बनना चाहते हैं अपने बगे नीवे रहना चाहते हैं सारी मखलूक तो माड़ा बन के तू रो सारी मखलूक तू चंगा तेन मौला बना चोड़ेगा हाँ خداوا دلا شریف کی کسام کافر چنگا بنانا چاندے نہیں وہ نری بربادی دے دی دی اندر حکمران آئے نے دا مولا نے مروڑ چڑیا میرے مولا حسین جی آج کیتی کی اے مولا کریم نے حسین دا نام کیون روشن کر چلا کہ نہیں نہزید روشن ہے کہ حسین کا مر یزید وی آئی پی بنتا مولا حسین آج بھی کرتا رہا تب جو فرماظم گل آ گئی ہے میرے کمنی والے حبیب اللہ تعالی وسلم سرکار محبوبے خدا سرکار گھوڑے دی لگام فڑی ہے حضرت مال گھوڑے دے بیٹھے نے سرکار نال مٹھیا میٹیا گلا کرتے جا رہے نے نال مدینے میں باہر روانہ فرما نے ہزور فرما نے اے مال ہو سکتا ہوں جدو واپس یا ساری قبر آویں یا ساری مسجد پہ آ اساں ٹر جانا ہے حضرت رضی اللہ تعالی ڈھائی نکل گئیاں رو لگ پے ہلور فرما نے مال رو نہیں اولا خنکا ہے سکھا سرکار نے فرمایا مال رو نہیں میرے نال جی پرہیزگار بندے نے وہ جی ہو جی ہوحمد اربی دال ہون گے سونے دی حدیث جو مشکات شریف نہ میں زبان کٹا دیا گا سونے محبوب دے خود اپنے لفظ نے سرکار نے فرمایا مان گھبرا نہیں جب بھی تو صرف ساری شرح دے مطابق پاک بن کے روی جتے بھی گا محمد تیرے نال इना ला मु सारे मेरे नहेगार ने।, ने मन का भावें जेड़े भी हो भावें मोची होवे भावेंेली हो भावें सैयद हो, हो, हो जड़ा मेरी शराब भी चल पवेगा मैं मुहम्मद अरबी का सया नाल سونے پاک محبوب دی ادیس پاک خدا دی قسم کر کے آنا ماحول تے سونا حبیب نہ رنگ ویخا نہ نسل ویخائ چل وی اس जी त्रंजना दे पइए थुम बुले चल वेखिए उस मस तानू जंजना दे पही थुम उ मै वाह दत्त रंगदा है नहीं पुछदा दात देखी हो तुम میں وہدت رنگ دھا ذات دے سوکنا کہہ دے میں رنگ دھا ذات دے ہاں یہ تیرے میرے برادری چل رہی نے مولا برادری نہیں ویخا مولا ویخ دے تے پاک سرکار دی ہے. <تصفح> کی لگے برادری جنہ مردی سان بھاوے جنا مردی پہلوان ہوے اس سونے دے اگے چوائے جی انہیں کملی والے سرکار نو راضی نہیں <تصفح> <تصفح> جی سرکار کے پیچھے ٹر پیا ہبشے کا بلال ہے وہ بھی آیا آیا آیا آیا ہزور نہ یاد رکھنا اسلام نہلنی نہسل چلتی نہ رنگ چلتا نہ کد کاٹ چلتا بار گاہ چلتا ہے تیرا عمل چل رہا ہے وہ صرف یہ ایک شہ نہیں اس دل ویختے ہیں تیرے عمل امل ویختے ہیں بھئی تیرا دل عمل جی صاف ہے تو مڑ سمجھ لے کملی والا محبوب تیرے ہر دم نال <تصوت> <تصوت> <تصوت> <تصوت> <تصوت> <تصوت> <تصوت> <تصوت> سلطان باو فرما نے سلطان العارفین فرما نے دل کا اے کا چا دل کا لینو موہ چار جی کوئی اسنوں جانے کالا اے دل اچھا ہوے مہک کالا اے دل اچھا ہوے یار شانے او اے دل یار دے او پیچھے ہوئے متا یار سیالم چھوڑی مسیح تانس گیال چھوڑی مسیح تانس گئے جدو لگ گئے دلی ٹکا کلا دیا بندیا مرد پیا کرنا ایس دنیا جنگیا جی گال لگ جنگیا وفادار نو بےلی بنا لو ایس دنیا قبر وی تیرے نال, نال میدان نے ماشر دے نال ہو گئے خدا وا شریک دی قسم دنیا دی گل غازی علم دین شہید دا نام سنیا گا. دی علم علمدی شہید جڑا ترخان دا پتر سی لاہور رحن والا داڑی منا نوجوان سی مگر جدو باگ جاگن لگے اپنی جان کملی والے سرکار اتو وار دے دین محمد جناب ایک بڑھلا بابا جناب والا جڑا جیلر سی رات نو گشت کردیا کردیا جا کے کوٹڑی جناب غازی کو نظر نہیں آیا گھبرا گیا پتہ نہیں رات دروازے توڑ کے نس گیا ہے کی بنیا مگر رح دروازے بھی طرح درواں دے اس بند نے حیران ہو گیا بند نس گیا سویرے میری خیر نہیں حاضری ہو جانی ہے میری تے ہاں جی میں محتل ہو گیا مر تھان گیا پریشان ہو کے واپس چلا آیا جب شہری دا ٹائم ہویا پھر جا کے تے غازی اندر بیٹھا ہے خدا پریشان کر گیا گیا خدا ماجرا کی بنیا کدھر گیا سا غازی فرما نے بیلی آ جائیں اندر بیٹھا وا میرے علی مشکل کچھ آ گئے فرما نے اٹھ غازی تیرے تے ہو گیا والا <تصفح> چل تین سونا پیا بلا میدان لگا سی سرکار کا ہے جی تخت وچیا ہزور دے یار سارے بیٹھے نے مینو حاضر کیا گیا ہزور فرما نے رازی تیری قربانی اصان قبول کر لیے <تصفح> ری قربانی قبول کر لیے اینو باہر کڈ لیا چاہنا تین چاہ کوئی مائی دلال تینوں نہیں پڑ فکے گا جی چاہنا ہے مڑ ساڈے ہمیشہ رل جائے تو پھر جا پانسی لے کے شہادت لے کے سارے کو آ جا جنیا والے قربان جاوا حضرت شہادت شہادت حضرت گنی آ رہا قربان جاوا تناب دے پانی بند ہو گیا وے ہاں جی دشمنا چار پاسے گھر کے محاسرا کیا ہے ہاں جی جناب پانی بند ہو آپ سرکار روزے دال قرآن کی تلاوت پڑے حضرت اسمان گنی سرکار نے ویخیا اے روشن دان تھانی چودوی کا چند محبوب نے اپنا رخ وھایا ہزور فرما نے عثمان اج روزہ ساڈے کول کھولنا ایمان نال دس مڑ اتوں ہیات ال نبی بھی زندہ تے نبی دے سارے غلام بھی زندہ لوکی تے نبی پاک دی گل کرتے ہیں نا خدا دی قسم کر کے آنا میں آنا حضور دی موت تو لوگ دی زندگی قربان کرا حضور دی موت دے کائنات دی زندگی بھی نہیں رل سکتی صدی اللہ علیہ وسلم کی کرنا ہے قربان جاوا ساخ نام دار تبجو فرما ہے جی حضرت سیدنا بلال حبشی دا نام وہ بلال حبشی اقبال اقبال کہ میں انگریز دی کتاب پڑھی وہ لکھتا پیا کہ یار سکندر بادشاہ ہوا روم کا سکندر بادشاہ دی تاریخ او گم ہے پتا نہیں دا سہی ہے دے آ تاریخ دا پتا نہیں ایک مدینے دا محمد کا دا سل ایک غلام ہویا ہے کو بلال آخری نے ان دی تاریخ بھی محفوظ ہے دنیا بھی جان دی تو حیران ہو گیا یار یہ ای جانا کوئی نی کوئی نہیں وجہ فر اقبال نے کہ شیر لکھیا اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے اقبال کس کے عشق کا یہ فرض عام ہے اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے رومی فنا ہوا رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے وہ نام ہمیشہ زندہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی نو قربان جامع جی ندی مکے دیاں گلیاں بازار لٹا لٹا کے کٹیا سی مگر اپنے دین ایمان تو نہیں سی پھر ہے اپنے, دین تو نہیں سی اپنے خود محبوب سرکار آخر سن ساڈے خداوا نام لے یہ چرما سن بےلی میری زبان تے ہو چڑھتا ہی نہیں <laughs> کسے دا نام میری زبان تے نہیں چڑھتا یہ بلال سرکار دا جدو انتقال ہوگا آپ دی گھر والی محترمہ رون لگ پہ نہیں آپ کی سوچا ویڈ پان لگ پی اوا ویلا ہائے ہوئے ہائے حضرت بلال فرما نے نی چلیے چپ کر جا باؤ رو نہیں واہ تارا با خوشی کر خوشی کر ہس نہیں ہسا فرمایا نل کاد محمد صاحب اسان کل جا کے پاک محمد ہزور دار ملاقات کرنی ہے نہیںلاقات رب جو پیا ہے جنا رب رسول منی رسول دی منی ہے انہوں نے رب نے چارے یار دے نے نبی بھی انہوں کے سدیق بھی انہوں نے شہید بھی اونا دے بھی اونا دے اے نے سال ہی چارے گروہ رب سونے نے ਨਾਲ کر دیتے ہیں حضرت بلال فرما نے اپنی گھر والی نرما رو نہیں اور روس پاک میران کا نام سنیا ذرا بولو چا مزہ نہیں آیا حضرت روس پاک میر فرما نے بےلیا جب جمیا سا نہ تعلی تاری بے حسن لگ پہ چند آ گیا سڈے گھر پتر آ گیا ہی ورگا او ہوتا ہے تارے نہیں بولے کیا تھی جمد دندیاں کٹ دیا سو صرف دو شخصیت آنے حضرت تیسا علیہ السلام جمدیاں نہیں روئے ہبیبے خدا جمدہ نہیں روئے ہبی خدا جمد اللہ ہر کسی رونا پہن جی توجہ فرمان بیال ہے مسلام پاک نے ہے جی وہ نے توجہ رکھنا ہوں کو فرما نے بےلی آ تمیا توندا تو سائ لوکی میرا غوث پاک میرا پیر یارویں والا فرما ہے دے کم کر جا دنیا تو لوگوں روند ہوستا تر جل تو مڑتا ہوئی یہ ہوا بھی تنے لوگ اگوں پیار تے پچھلے تیری جینو مڑے زندگی, زندگی گزار دے ہے اور خدا دے بندے زندگی انجدی کر دنیا تو یہ چنگا بندہ جدا کیوں ہو گیا ہے تگوں ہستا تر جگہ میرے رحمت کے رب سونے کے رحمت والے پاک بندے آئے کھڑے نے میں مینو لین واسطے آئے کھڑے نے قربان جاوا ہاں جی توجہ فرما سلطان فرما ہے ہرسن دے تار ہرس دے کے ترو لوئی تینوں دسی دلاسا امر بندے یار ہے میں گزری عمر بندے जिमें पानी बची पता सा سچنی پلٹ نہ سک سا ساحب تے منگ سی صاحب یارا لے کگ سی اتنی گھٹنا ماسا سچیا سمجھ آ رہی ہیں <sm payoff> <Pain? BIAN> <Mashallah> جی ساری قوم سچیا گلے وڑ جان بڑی گل ہے بھائی ساری دیہڑی جھوٹ بولن سن جھوٹ ایڈا پیار سچ تو ایڈے گدار چوی گھنٹے ڈرامہ ویکنا ڈرامے کا مانا ہوتا ہے جھوٹ ڈرامے کا مانا سچ ہوں بولو تو سی اپنے منہوں پہ آن دے مجھے جھوٹ ناستے کن پیسے لانا مال بھی جھوٹ بولے تو مسیطر نہیں رہ سکے پچھے نماز نہیں ہوتی ایک جھوٹ کا ڈبا جی آدھار گل رکھی ایک جگہ سے تکریر گیا کہ کشنی صاحب جھوٹ بولے مولوی تو نماز ہو جاتی میں کیا جی پیچھے ج لٹیا نہیں لگی ہو جاتی تعرید گستامی کھا پھر اگے امام تین سچا لبے بالک <سؤال> مار دنہ کھولے انہیں رکھ کے ہکو گولی ماری جا ہزار پولیس والے دی گولی نار نہیں مرد وہ پہنچا کیا منہ کھولیا جاب بالک مار در اس منہ کھولیا انہیں رکھ کے ہپو گولی ماری جہا ہزار پولیس والے کی گولی نار نہیں مرد وہ ہپکا نہیں پہنچا سکیا گولی ماری جہا ہزار پولیس والے دی گولی نال نہیں مرد ہوں وہ ہکا نہیں پہنچا سکیا کر اللہ سانو جھوٹ تو بچاوی رانت خدا بھی اللہ سانو سچے نار چل ہے جدھ تیرے پتر پڑے پی تیرا جھوٹا زمانے کا سارا کھڑا ہے ہر ویلے سبق جھوٹ تھا پہ ملتا اٹھتے جام دن بس بے وقوف جناب آخر بلے بلے, بلے, بلے تباہی پھیر دیتی ہے <سطلح> اللہ فرماؤں ایمان والے سچ بول سچیاں دے نال دل جا توجہ فرما ادھر ویخ میرے سامنے کتاب بئی شرح سدور فی حال مؤ تادل امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ دی جنا جاگ دیا کملی والے پچہتر بار ویخیا دو لاکھ حدیثاں بے حافظ سن زبانی بے؟ سینے میں سن میں ایک جگہ سے تقریر پہ کرا تو میرو تو پہلا جناب یہ دے وچوں چوکھا چو پڑیا آخر لگا مالی صاحب تصا بڑا کپیوٹر خلاف بولتے ویخو نا جی کپیوٹر چیساں آ گئی ہیں ساریا ہدیس کپیوٹر چحفوظ ہو گئی میں تیرے دشمن د پہلا حدیث سینے چن ہوں آ گئی ہیں کمپیوٹر دین میں کیا کمپیوٹر آستے نہیں آیا امام احمد بن ہمبل امام بخاری دا استاد غوث پاک دا امام دس لاکھ ہادیسان دا حافظ سی کنیا کا امام شافی دے شگر دس دے امام شافی نے کمیس آستے دھوکے فارغ ہوئے نا تے سوچا ہے استاد دے کپڑے دی میل زمین تے سٹھا سے بے ادبی نہ ہو سی. کیوں نہ ہوئے پی چھوڑیا استاد امام شافی سی کرتے کی میل پیمن دی برکت جو ہوئی ہے ہزور دیا دس لاکھ حدیشوں کا حافظ بن گیا اے. غوث پاک نے انہوں امام منیا اپنا نمبل منع والے آپ ہمبلی کم آئی دشمانے دان میں کرنا پینا ہے ہر بندے دے کانڈ کے کمپیوٹر بننا پینا بیٹری رکھنی پینی ہے ٹریکٹر والی کی ہے جی دین چکی پھرنا نہیں چکی سنو دسا دین چکی دا, دا سینے میں سا جا دا. سنیے دے اپنے میل باہر نہ سالوں لگے ایڈا اور مصیبت بیٹری ہونی ایڈی وی چکنی جائے. پی جائے پچھو کن کے کمپیوٹر اوندے سا پہلے بستر چکن والے ہوں کمپیوٹر چکن والے میری گل سمجھا کہ نہیں کرتی سوال ہر تو جو فرماجرت امام جلال سیوتی رحمت اللہ لکھتے ہیں حضرت داتا گنج بخش دے پیر لاہور دا دا دا مرشد حضرت خواجہ ابول آسم اپنی کتاب رسالہ کشہری اج لکھتے ہیں جی اج تو تقریباً بارہ سو سال یارہ سو سال پرانی گلے سو <سلام> سال یارہ سو سال یار سدیا پہلو کی گل ایک بزرگوئے ابراہیم بن آ فرما دن میں حرم ہرما گدگیا مکہ شریف کابے کا تواف کرنا پیا ایک نوجوان ملیا ہے مینو آد بہلی آئے ایک دینار لے لے کل میں مر جگا ادے دینار کا کفن لے لو ادے دینار دی قبر بنوا لو میرا جنازہ پڑھا کے دفن کر دیں بزرگ ابراہیم بن شہبان فرما نے میں او درہم دینار لیا اگلا دن ہو اس طرح نوجوان تباف کردہ کردیا بہت ہو گیا ہے حرم پاک دے اندر موت آ گئی ہے فرما نے میں جنازہ پڑھایا کفن لبر خدا قبر جا کے جدو رکھن لگاواں میں بند کھولے اپنیا اکھان چ کھولیا میں آنا خدا دیا بندیا کدی مرن تو بعد بھی زندگی ہوں دیے, آ فرما نے براہی آنا ملا میں رب محبا آشکلو محب لب کا ہر آشک ہمیشہ زندہ ہوں <تتصفح> <دلازمت> <دلازمت> میرے سامنے کتاب پی ہے کتاب روف محدث ابن قیم کشم دی جیڑا مسلم ہے دے نزدیک وہ بھی اپنا امام تسلیم کر دینے بڑا وڈا محدث ہویا ہے کتاب الروح دے دفا تیرہ اربی کی چفی باہر دی بیروت کی وساہد بن سلمان ان سابت ان شہر بن حوشم حوشب ان صاحب بن جسامہ وعوف بن مالک حضور دے دو صحابی ایک دا نام صاحب بن جسامہ سی دوسرے دا نام اوف بن مالک سی دو میں آپس دے اندر برا برا بنے ہوئے سن آن دے چنگیا گیا میرے چولی فل پے چنگے نو یار بنایا ہوئے سر بنے ہوئے سن حضرت سب کہن لگے اوف بن مالک نو کے پراوا جا مر جائے گا نا تیرے میرے پہلا ان پچھلے نسنا پینا بھی میرے بنی کی میں پہلے گل کر گیا بھی چنگیا روح چھوٹیاں راؤن من آزاد ہے نس آئے گی نا بھی سال کی پہ بنتی ادھر ویخ آفرما نے ہوں نال حدرت آفرما نے ہونا ہاں ضرور ہونا تین دسنا پڑنا فما تو فراف حضرت صاحب فوت ہو گئے اوف بن مالک نے ویخے انخاب دے اندر حضرت اوف آئے حضرت صاحب آئے نے فرمے نے کی بنے آئی رب کی کیتا ہے پر مسیبت بڑیاں نے پر مولا نے بخش چھڈیا تیرٹ لے کھڑے تو اتوں مولویا بیٹھا بیٹھا کڑا وہ بھی آتے ہیں جہاں ایک روپیہ متیتے جنڈا تن پہ دی بن گئی صحابی دی گل پا کرنا دے نے مسیمتہ دڑیا سن پر بخش دیتا در آرما نے میں ویکھیا ویخیا وہ گل اندر کالی جی پٹی پی ہے میں پوچھنا ہے کالی پٹی کا دے نے ہے کہ یہودی میرے نال سی راسی کول دس دینار لے سن وہی گل چ پے پہ پے تیری مہربانی مہربانی کری یہ چھتی تاپس کر دوں میرا پراس ہے میری یہ جان چلا نا کالا پٹا وہ دسا دنار والا آٹ جائے قربان جاوا ادھر ویخ اگلی گل صاحبی فرما دیر آپ جو بھی پیچھے سڈے گھران سانوں ہوتا پتا پیا لگتا <متحدث> کیویں اکے جڑی بلی مری ہے نا سارے گھر گل سمجھیے مسلمان حضور دے صحابی دی پیا گل کرنے اللہ صحابی حضور دیا فرما دا ہے وفاد تو بعد اپنے بلی خواب پہ دستا کہ میرے گھر چ بلی مر گئی ہے चंद दिन गुजरे नहीं मैं उस बि मर का भी पता ही साढ़े घर बि मर गई वाहन बेनती आखिर मेरी बेटी जी है ना व्या दिन तक फौत हो जाएगी तेरी मेहरबानी मेरे घरदान आख मेरी बेटी प्यार कर बे छे दिहाड़ा मेहमान जो है वो मेरे कोल حضرت قربان جا توجہ وجہ فرما حضرت صاحب دے, خواب دے اندر میری بیٹی چھ بنا بھی مہمان میرے گھر والوں دس دے مہربانی میری بیٹی پیار کرتے صاحبی بےلی میں آیا مائی دے, گھر دے اندر میں پوچھا کیا ای پہ بلی فوت ہو گئی سی مری اچھا آخیا یار بیٹی اپنی جیڑی رکھے جی چن کی مہمان اسٹور جاؤں چھ دن بعد آ وہ بھی جی معلوم ہویا پر نیری جھلیا زندگی اس جہان دی نہیں زندگی اگلے جہان دی بھی قبر بھی زندگی ہے زندگی رولا جی روح اپنی چنگی لے گیا موڑ اتنے تینوں آزاد جے اتوں ہی آپ روح اپنی پلید کر بیٹھے فلما ویگ کے حرام کھا کے سارا کچھ ہاں جی اج روز رکھنے گل میری غور سمجھنا ذرا روز رکھ رکھنے پی نا ایمان دسیا جی کلے کمرے چ بندہ بیٹھا ہوئے. کوئی نہ بیخدہ ہوئے. اگے حلال ہلال فروٹ روٹی گوشت ہر شی ہوسلم منت ہو پتہ لگا تیرا اللہ تک مہینہ ویختا گیارہ مہینے اللہ دس گئی کو Oh! ایک مہینہ کلی کوٹھڑی کوٹڑی بہ کے حلال نہیں کھانا ہے. آن رب ویگ دیا یارہ مہینے رب دیا باللہ بل بند نہیں یارہ مہینے انہیں نہیں پیا دستا حرام بھی سوٹھی آنا ہر شہر رگڑ پکڑ کی آنا پیا ہوئی چمڑا نے سنگ ر چمڑے کھانا یار مہینے حرام تو نہیں روکنا اچھ ہلال نے منہ چانا آب کا حکم ٹوٹ جانا تو یار مہینے رب حکم کوئی نہیں ہوں باقی اکلان تو ٹوری گئی نے تقریر کر ہیں سر لاہور شہر میں عورت اسلام کی خیال خبرہ دے سکتی لیکن گل جڑی کرنے والی ہوگی میں نماز بڑے کنجر مسیح نہیں کدی وڑتے میں لوگ بانگی ہے کہ اکھر تینو آ تینوں چی کہ میںٹل والے دسیا میں ہوٹلیاں جگہ نہچتی چاہیے مسیح گڑا نا پیسے بھی بڑے ہر شہر تک ہاں منتھ لگتا نیری ترک گئی ہے دس <laughs> <اور laughs> بے وقوفہ دے گل سینکوف آ اس دی وجہ یہ کہ اقل ہے تے میرے دی شریعت قسم خدا دی اکل جدو مسلمان جدو کافر لگا تے رب کے کاغذات جانوروں تو بد تر سن ہوں یہ بھی جانوروں تو بہڑا بنیا پڑا ہے جی جی توں لگتا نا میرے کملی والے پیچھے ساری کائنات تو اللہ میرے کملی والے ذات دے مائک مائک مائک مائک مائک مائک مائک جا, جا دے پیچھے لگ پہ ربو بھی اللہ کر چڑنا ہے ایمان ذرا ایمان گوائی دیا اللہ دے دیا بندے در ویخ میں آر یہ دسو مر جتنے کفن کے کپڑے پوائی دے پتہ مول بھی مر جان ہوں کفنا کا کی بنتی پانچ کپڑے مر جاوے بی بی تے کنے کپڑے سنت نے پانچ دو چادر ایک ہوتا کمیس ایک ہوتی ہے دامنی سینے تے سے پاوسے تو ایک ہوں دپٹا سر پانچ کپڑے سنت ہوئے پے نے مری ہوئی دا. میں پاک پتن شریف دے ضلع تقریر پیا کرتا سا میں آخیا جیوں دی کے کنے کپڑے نے ایک جٹ دا ڈیڑھ کپڑا ہے ایمان دس یہ میں نے ہوں تس بھی جب یہ جی نہیں لکتی یہ ڈیڑھ کپڑا پیس مرین ضرور پنجائ سوان ہے مری دوں بہت بہت ایمان درسو ایمان اپنی گوائی می مریدا منہ ویخن دیکھے وجہ کی ہے کیوں ساڈی اقل ماری گئی ہے اصا کی والی نا اس محبوب نو نڈیا ہے جنہیں جانوروں بندہ چ بنایا بلکہ جانوروں مقام دیتا ہے فرشتے سے انہوں کے در کے گلام بن رہے ہیں آج بندے جانور بنے پے ڈنگر تو بہتر بنے پائے پے میں لاہور شہر گل کی مخجی, کوٹھی آنے بے لی ہوندنو, بڑی مل بڑی, بڑی گڈیا والے نیندر نہیں آخر جی صاحب کی رات نے گولی کھا پی گولی کھا کے سویے تان نیندر آتی میں آ جیکا گولی کھا لو ساریا گولیاں چھٹ جا سن آکے وہ گولی میں آیا غیرت کی گولی نال سکون آوے گی دل سکون چ رہے گا ایک غیرت دی گولی کھا جی دھی بہن اللہ نے لکان والا بنایا یہ لکا لائے جیسے سی آ فاطمہ تو زہرال لک دینا توجہ فرما مار دیا کرنا توجہ رکھ آخری گل کر کے تقریر مکا دینا باقی دی کل مولا دی مشکل کچھ آدان شان انشاءاللہ بیان کر لو گل پیا کرنا رب رسول نو من لے انہاں دے پچھے چل پے تیرے ترے یار سونے نبی بن جان گے مر کے بھی نہیں اے سامنے کتاب پی امام جلال سیوتی رحمت اللہ محد محدث ابن جوزی رحمت اللہ دے حوالے پہ ابن جوزی محد صاحب نے عیون الحکایات کتاب دے اندر قربان جاوا تین برا سن تین براؤ ملک شام دومشاہی لڑائی پی ہوں مسلمانوں دی, مسلمان دی تین بھرا قیدی ہو گئے رومے پھڑ کے لے گئے تین نوجوان نے بادشاہ نے تین اپنی بارگاہ بارگا حاضر کافر عیسائی بادشاہ سی کہ اے اپنے دین تو پھر جاو کی کرو کی کریں گا اکھے دین تو پھر جاو دیا ویا دیا گا अभी बाशाह भी लिख देंगा अपना दीन छह मजहब आ जाओ गौर करो मुसलमाना तेन पता लगे मुसलमानी भाई असा टक्यामान वेच देने आसाना जड़ा सड़क बना देमानो लै जावे जड़ा नाली बना देमानो लै जावे जड़ा गैस भर देमानो लै जावे تسا گیس بھروا کے ایمان کھڑے ہونے مگر میں شریقی کسمان پورا ہودر تے مولا حسین تو پوچھ گئے جنہیں بہتر تن شہید کرائے ہوں تینا آپ بادشاہ آخد اپنا دھی چادشاہ لکھ دیا گا کی کر در ویخو مسلمان جدو یہ گل کی آدھا جی نہیں آو گے تو مڑ موت داستے تیار ہو جاؤ ادور دشکان کے منہ نکلتا یا م اللہ او سونے محمد ساری فریاد ن جب پاگ سرکار کی بار گاہج فریاد کی ہے بادشاہ سمجھ گیا ہے پھرن والے نہیں ہٹن والے یہ مڑن والے ذرا ڈٹ کے بولنا <سؤال> بادشاہ کہ تیار ہو جاؤ کہا تین کڑا تیل دے گرم کرو تر دن اگ تھلے بلتی ہے پی کڑاہ بلتے نے پے تین براوا نوزانہ پیش کیا جا کڑا وھایا جا دین تو ہٹ جا اندر مچھی دے نہیں ٹرین ادر مچھلی وانگو تڑے جا تے برا اپنے دین چی دے سد کے جا اس جگری تو جس دل در میرے پاک محمد نے ڈیرا لایا آ, توجہ فرما ایک بہن ایک دیہڑ پا دے دیہڑ پا د ہوں تیجا ہالے مچھ ٹوٹ دی ہے پی چڑی امر کا نوجوان پر قائم وہ نیمان <تصفيق> <تصفيق> وزیر اٹھیا دا بادشاہ سلامت ٹھہر جان عمر چھوٹی ہے پھیر یہ گا میرے سپرد کر دوس دو دو دو دو آخر کی کرے گا کہ میری ایک بیٹی ہے بڑی سونی میں کلے کمرے بے چنانو رکھاں گا یہ رکھا گاپے دین تو پھیر لینا مزیر لے کے ٹر گیا بیٹی پیش کر دیتی ہے کمرے دے اندر چالی دن گزر گئے جے دن دا ہے فقیر روزہ رکھ دا ہے رات ہوتی ہے فقیر نماز نیت لبھی تیرے رب سو جکیا کیونکہ رات پوے بے درد وہ یار نیت پی آوے درد یاد سجن آیا لگا جا مت وجہ فرمانا جوان رات نو نیام کر دن روزہ رکھ لو فرما نے نگاہ شیتان کا تیرے جڑا دل تجا بجتا وہ نگاہ بھی نہیں چکتا ویخر ہی نہیں کوئی ہے بھی صحیح کہ نہیں کیوں ویکھے توجہ رکھ دا سرکار جو بس دل چسبے چالی دن گزر گئے دین تو نہیں پھیر سکی چالی دن تو بعد وزیر کہن لگا تھیے کی نتیجہ دن لگی با اے آخر اپنے بیراوا دونوں کڑاوے تڑفدا وے کھی کڑا ہے کتوں پے کہاں سنو کسی ہو رکھ دے تاکہ اپنے شہر چ رکھ دے تاکہ اپنے براوا کے مرن والی جگہ تو دور ہو جائے یہ چیتے براوا کا کم لے جائے وزیر نے ہوتقل کر دن بادشاہ کو ہوگ لے ہوں مڑ سے طرح کمرے دن مگر نوجوان پھر نہیں پیا ویخنا اخیر بیٹی کا دماغ چکر کھا گیا آدھی ہے وہ نوجوان کیوں میرے وال نہیں وہ تس دے سی ہو کہڑے رب کی پوجا کرنا ہے شہر آخر ہے شہر کی زبان سنا پیر آخلا لڑکی آخری تھی ویخ کیوں نہیں ہوشیل میرا کدی مرد جان غیر ولے کبھی تک دے لڑکیوں کو مڑ تسی من دے کیوں نہیں گل میری ترسی مو کولو کیوں ڈر دے نہیں جب ملتا اب اسان بردے زندہ نبی دے ہاں کوئی مار دے تھی مر دے لئی कह नौजवाना मुनू भी कलमा पढ़ा कलमा पढ़ाया नौजवान आखद नशारा कर आोड़ा मैं लै आ गई घोड़ा लै आंदा रातों रात नश पे उथो घोड़े ते सवार जंगल दे पिछों घोड़िया की टाप की आवाज आई घबरा गए दुश्मन मिलने पिछो आवाज दीरावा घबरा नहीं जिन्हू कढ़ा तरफ जा वेख्या बस एक टुबी आई है तेल में जन्ना तुल फिर उस चप्पड़ गए ٹوبی بھی کے آئی بس مڑ براہ سانب فرشتے نال نے جاؤ نکاح تیرا نکاح اپنا آیا نا معلوم ہوا تین جہانوں کے بےلی آ تو تے تشتہار نبی پاک کی زندگی دا لکھی کھڑا اے تے یہ دے درد گلام گلام شان جے یہ سنگ ہوں فیصلہ کر سنگھی کیڑے چنگے نہیں نبی صدیقین شہید سال چار سنگی چنگے نے یا آج دے کٹن والے بیلی چنگے نہیں अपने मुड़ जिमें संघिया वास्ते उन्हों सं भी शरत कुर्बानी मंगते ने मंगते मिया साफ फरमाते ना। कम नावे सौखे सौखे वेले उसके फैदे संगी कोलो او یارا بہتری یار مڑ ہزور سرکار دے دین واسطے بھی جے اوکھے دین تے اوکھا ویلا ہاں لیکن دین کی اورلا دین ہزور کی شریت ہزور کا قرآن ہے قرآن نو کی نقصان ہے نہ دنیا چلے چل تو بے بے بیڑا اپنا غر کرنے اللہ دے کلام کا کوئی نقصان ہے بلا رب کا رب دام نے رب کا حکم را نہ رب نو گاٹا حکم تین لگن واسطے ان دی تابے داری کر رب د فرمان بڑے سچے مینو قسم واسدہ الاس شریف کی دنیا بدل جی پیرہ تو بدل جانے یہ جنہوں نے لوٹے کیا آدھے برادری ایماندار دس کدی فکیر بھی لوٹا بننا ویخیا جی کملی والے لا چھڑیاں نے ہوں تیرے سامنے گل سنائی ہے یہ ٹکیا لوٹا کوئی بن جانا پرنوں ویخ آخل بادشاہی تین دینا پھر جا مفم سونے تینو دتی بیٹھے جان اپنی سچیال واسطے داڑی شریف رکھ تھی پہن پانچ پنجم دی نماز ہلال رزایا کر جھوٹ تو بچیا جی تبجو کر دا, غیر دا کسے دا حق نہ ماریا گھر ٹی وی کروں کھڑ دے کنجر کنجرخانے اپنے دا گھرا مرکز بنا دے کملی والے سرکار قسم وا لا شریک دی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں لائے کسی راہ روے منزل ہی نہیں ہے جی جا جی سا اس طرح پھیرنے ہیں نا تین سمجھ تسا سمجھنے منہ سڈے فرد لیکن حقیقت کملی والے دل تجار بچ حضور دے نے کنڈا بھی وجے نہ تکلیف مینو سد کے جا سر ہوئے جو سارے جہان کی جان جان جو ہوئے فرمایا کوئی کنڈا بھی امام یوسف بن اسماعیل نبانی رحمت اللہ روایت لکھیے فرمایا حضور نے تو کنڈا بھی پہنچے تکلیف میری ہے سمتی جہنم جاوے جہان والے کام کر کے حضور ہزور دکھ نہیں اپنا کوئی اگریز دی سنت ادا کردیا پیسے بھی لگتے ہیں جانم بھی ملتی ہے کملی والے دی سنت ادا کر ہیں پیسے بھی نہیں لگ لگتے جنت بھی ایسا کنڈے چول بن گئے ہیں حضور اپنے ایڈے سونے محبوب دے ہاتھوں جنت نہیں لیں وہ بھی مفت دے ہتھوں جنم کھڑے پیسے نال ایمان دس آ جڑے داڑی من روپے روپئے لگتے ہیں تو کے کل کی ریٹ چلن دے دیا سات روپیے لائیو سات روپیے جدوں کی دہڑی شروع ہو اس دن تو سات روپیے کنویں دن مناسے کہ تیسرے اجکل تو روزانہ بڑی سفائی ہو رہی ہے اور میں کہو بائی مانا یہ سفائی نہیں ہے اپنے ایمان دی کی سفائی کی کلا یہ چنگی سفائی دوے دو تیرے سات روپئے خرچ کرنے ہے یہ سات روپے کمیٹی پائی جا ایمان کر کے آنا کو چواں سال دلال تیری بیٹی ہو جاوے جڑ کیوں تو پریشان نہ ہوے دعا مگنے یار لا بیٹیاں نہ ہی دوے چنگا مین تو میں بڑا تنگ ہے یہ کتے ویا ہوا گیا میرے کو خرچ نہ کوئی نہیں مصیبت آپ پائی کھڑا میرے قسم اولاد شریف بھی میرے کملی والے شریعت جیسا چل پائے نا اولاد بھی رحمت بن جی وہ اپنی زندگی بھی رحمت بن جاتی سارے دکھ ہے وہ لانتوں نے جہیا گارہ پچھے چلن نہ لبدی نے میرا کملی والا آپ بھی رحمت حضور دے ساری شریعت رحمت سات دس سات روپے دس روپئے کمیٹی پائی ہوگی روزانہ کی دوجے تیجے دی ایمانچ کتنے مہینے کا تر سو روپیہ بن گیا چال دن بن گیا چتی سو بس سرکار جنت کملی والے سرکار پھسا کے وہ جدو گرفتار کر کے لے گئے نا بدر دے قیدیاں نو بدر دے بدردیوں کل جنگے بدر کا دہڑا سی ستارا رمضان شریف جنگ بدر ہوئی جنگے بدر دے قیدی کافران حضور سنگل مار کے جدو لے گئے نا مدینے شریف تے سرکار او کھلوتے نے تے حضور ویخ ویخ کے دے مسکرانے صحابہ پوچھتے نے حضور ہزور دے کیوں جی فرمایا اس واسطے میں یہ بن کے جنت لے چلیا تے جانا نہیں چاندے میں مار مار جنت دع کر اللہ وحدہ لا شریک مولا سانو عمل دی پتا فرما رمضان دا مہینہ روزانہ تکلیر کرنی ہوں جی اس واسطے خوشکی بھی ہو جاتی پار نہیں لگتا لگتا ہے نا جی زور لگتا ہے جڑی گل میں کرنا نا یہ گل کا وزن پورا من جنا ہوتا ہے ہاں یہ پہچاونا بڑا اور اس گل چاہنا ایمان والے بندے کا کام ہے اس واسطے تو سڑے فرما بک آخر دبان ہدایت پہ لا کلام شم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس طرف گئی دم دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نے عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ سلام شمے بز میں ہر دت پھیلا کھو سلام سمے بز میں دست بستا ہے کھڑے پیش کرتے ہے گلا مانا سلام اللہ محمد اللہ مت تقبل منا کمات کبل دمنے باد کسوا لبل آل جو قطعی غلطی ہوئی ہے معافی دی حضور داستا یش محفل دین کا دے اندر جنہ دوست نے حصہ پایا دامے درمی دا سب تھی قبول و منظور فرمائیں مولا کائنات جتنے حاضرین اور اہل علاقہ سب دم دے حضور ساری دے امت رحمت فرما مدنی آکا ددکئی ساری مغفرت فرما یا اللہ سانو کامل اسلام والی زندگی عطا فرما یا اللہ سانو کامل ایمان والی موت عطا فرما یا اللہ اپنے عذاب تو بچا مولا کائنات سونے محبوب دے صدقے سانو اپنی رحمت کی آگوش عطا فرما دشمنانے اسلام تباہ و برباد فرما دین حق دا بول بالا فرما رب العالمین مولا کملی والے دے ددکے سڈے دلان حضور دی یاد نال آباد شاد فرما رب العالمین امی مولا سونے حبیب دے صدقے نفس شیتان بئیمان دے فتنے تو ماحول فرما ایسے کم کرا جنتے تو راضی تیرا سونا حبیب راضی ہو مولا اے ایک سونے ہبیب نو نیک سال اولاد نو شفائے کلی کلیئرا مدنیہ کا دہشت کے روحانی جسمانی مرضاں دور فرما روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما تو قبل نہ کن تمی متبال کن تو رہ صلی اللہ عالبی سید آج کے, آج کے اس روحانی <monopolies> اقدام کی ریکاٹنگ خان محمد چشتی سے حاصل کریں آف میلفی فون نمبر صفر تین سو ایک پچونجا نو سو مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب کے تمام موضوع حاصل کریں رسول اللہ تو بس یا, یا حبی بل اصلا تو سلا ملکیا سید محبوب اصلا تو یا نور نور اللہ والا لا واشہ دیا مکین کلو مونی جڑے سمرے کہ سمراگ نال ترے اجے ان پا دیا ہاریاں نی جرسے سن دی دنوں دن رات اجے انہیں باریاں مار چڑے باغ والے اڈ ماری اڈار محمد بوٹ آ جھوٹ آئی جگ سارا کملی وال سچیاں یاریاں نے چج ہجوی بوانی چنج ہجو بوانی جدوں ہوا تیاریاں بولیے اللہ بول دی بول, بول بولی